الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ تعالی نے انسان کو اختیار کی امانت سے نوازا اختیار کی امانت کا بوجھ اس پہ ڈالا اراداتا تھا اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اند عرضنا امانت عالم السماوات والارض والجبال جبالف ان نہ و منها وحملها الانسان و حم ظلوما انسان جہولا ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر سارے امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا زمین نے بحثیت مجموعی اور اس پر یہ جو سینا تانے پہاڑ کھڑے ہیں بڑے بڑے ان سب نے نہیں اٹھایا لیکن اسی مٹی کی ایک مشت سے پیدا ہونے والا انسان اس بوجھ کو لے لیتا اب اس اختیار کو اس ارادے کو ہم نے اپنی کچھ کمزوریوں کے ساتھ استعمال کرنا امتحان یہی کچھ حالات ہیں جن میں ہمیں اس کو استعمال کرنا یہ ارادہ کہاں استعمال کرنا ہے ولا بلو ورنہ کمب سہی منل خوف خوف کی حالت والجوع بھوک کی حالت پیٹ بھرا ہوا ہو تو ہر کوئی حرام کو ہو سکتا ہے کہ رد کر دے لیکن یہ کہ پیٹ میں بھوک ہو شدید تقاضا ہو خوف کی حالت میں حق بات کرنا ان سلطان جائر جابر سلطان کے سامنے نکل میں حق کہنا و نقشی من اللہ موالے والا تھا مارا پھلوں میں کمی ہوگی منافع میں کمی ہوگی مال میں کمی ہو جائے گی سچ بولنے سے حق کہنے سے ہم تمہاری ان چیزوں پر مصیبت ڈالیں گے لوگ سوچتے ہیں یا اللہ گناگار تو ہم لوگ ہیں اگر در بدار ہونا تھا تو ہم کو ہونا چاہیے تھا سامہ تو بڑا سالے آدمی ہے اللہ تعالی کا بندہ ہے ایک ارب انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے باطل کو اس نے چیلنج کیا ہوا ہے وہ کیوں در بدر کر رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے نظام کو رائج کیا تھا ان کے بدن کے ٹکڑے کے ہو رہے ہیں اور یہ جو خانے جنہوں نے بھرے ہوئے اور شراب خانے جنہوں نے بھرے منوچین سے رہے آپ نے دیکھا ہوا کلاس میں جو بچہ بالکل ہی زیرو ہوتا ہے استاد ہی تک اس کے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تو سب سے پہلے جب وہ کلاس میں گھستا تھا کیسا فلاں کھڑے ہو جاتا باہر نکل رہا. وہ کوریڈور میں کھڑا ہوتا اب نہ اسے کوئی سوال ہوتا ہے نہ اسے جواب دینے کی جہمت کرنی پڑتی ہے نہ وہ تیچر کے ڈنڈے کھاتا ہے نہ اس کے کان کھینچے جاتے ہیں نہ اس کو مرغہ بنایا جاتا ہے وہ خوش ہو رہا ہے جہاں چھوٹی بھائی میں بڑی مدد کر رہا ہوں لیکن یہ تو اکتیس مارچ کو پتا چلتا ہے جس میں ریزلٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کلاس سے نکال کے باہر کھڑا کوریڈور میں ہم لوگ کھڑے موج کر رہے ہیں اور اس کا امتحان ہو رہا ہے ان حالات میں مختلف قسم کے حالات میں تو میاض مایا جائے کسی کو جانچنے کے مختلف طریقے ہوتے ان سب طریقوں سے تمہیں جانچا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہاں تم اس اختیار کو ٹھیک استعمال کرتے ہو یا نہیں بہت سارے ازر بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے جا سکتے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی آدمی آزاد ہے کیسے جب کہ وہ مختلف قسم کے جذبات اور علاقات سے بندہ ہوا ہے سے غصہ بھی آتا ہے اس سے خوشی بھی ہوتی ہے غن بھی ہوتا ہے اب جس قسم کے حالات ہوں گے مداح اسی طریقے سے اس کو رییکٹ کرے گا اب اس کو اگر آپ یہ کہتے کہ بندہ آزاد ہے تو یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے اٹس اے کروڈ مسکنسپشن کہ بندہ آزاد دیر از نو ریئل فریڈم سنس مین آر ڈیٹرمنڈ بائی دیر بائی دا سرکمسینس حالات اگر بندے کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آزادی کا اسٹیلنگ تو حالات کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی یہی کہتے ہیں نبلو من الخوف من یہ سارے حالات ہیں. ان میں حالات کے ہاتھ میں نہ ہو تمہارے ہاتھ حالات کے مطابق ری ایکٹ نہ کرو تم بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ری ایکٹ یہ احمد وہ بشری صابرین ڈٹے رہنے والوں کو جو گان وت دی ونڈ نہ ہوں عربی میں سے کہتے ہیں آصفت العواطف جذبات کی آندھی ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں جذبات کی آندھی ونڈ آف پیشن جذبات غصہ ہے یا خوشی ہے ان میں انسان بہہ نہ جائے اڑ نہ جائے اگر اس کی ڈور بندی ہوئی ہے اللہ اور رسول ہمیشہ وہی پتنگ گرتی ہے جس کی ڈور کٹ جاتی تو حالات تو مختلف قسم کے ہوں گے اب ان کو عذر کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجیے حضور ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا امی ابا کہہ رہے تھے بیوی کہہ رہی تھی بچے زور دے رہے تھے میں نے سائن کر دی ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا پی گیا یا مراد گنا میں ملوث ہونا ضروری نہیں وہ پی کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے جلائی کیا پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا بھائیوں نے وار کر دیا میرے اس لیے مجھے بہت غصہ آیا اب یہ سارے عذر ہیں اور ان کا جواب شریعت میں موجود جواب اسی پہ تو ہے کہ تم دیا سلائی کی طرح جس نے جہاں رگڑا تم فورن مت جل اٹھو تمہارے اندر دماغ ہے دیا سلائی کا دماغ کوئی نہیں اور میں آدمی ہوں یہ بھی ایک عذر ہے کہ آخر ہوں تو میں خطا کا پتلا نا بندہ بنا فرشتہ تو نہیں بنایا میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آپ اپنی ذات سے گھبرا کے پی گئے یعنی ایک بندہ ہونا بھی ایک ٹھیک ٹھاک موٹا سارا عذر ہے اب قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو یہ مائنس پلس ہوگا یہ حالات اور یہ واقعات اور یہ سرکمسٹینس اور یہ دو ادوار ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب قیامت کو رکھا اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماحول کو بدلو ماحول تمہیں خراب کر دیتا ہے سوسائٹی بولڈ دا مین اسے بدلو کا بالمعروف بل معروف وطن ہونا نیل کسی کا بچہ پی رہا ہے تو بغلے مت بجاؤ محلے میں رہے گی تو تیرا بچہ بھی پیے گا محلے سے اس دکان کو اکھاڑو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یہ سیلاب ایک گھر میں نہیں جائے گا کیوں کہتا ہے قرآن وہ اسی چیز کا تو جواب دیتا ہے ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجیے حضور فرمایا لن تن فا کمر حامکم والا اولاد کم یاما یف سے قیامت کے دن نہ تمہاری اولا تمہارے کام آئے گی نہ تمہارے رشتے دار وہ جو کہتے ہیں کہ پی لیجیے حضور یف سے تمہارے درمیان تفریق کر دی جائے گی تم نے اکیلے بھگتنا دھاجا ابھی سے ان کے وہ جو اریٹیشن ہے ان کی وہ جو بھارتے ہیں ابھی سے اسے فیس جی تو اختیار کو استعمال کرنا اور ان حالات کے رہتے ہوئے استعمال غصہ بھی آدمی کو آ ہو نہیں غصہ بالکل مارنا بھی مراد نہیں غصہ جب جائز پر آتا ہے تو اس کو غیرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو غیرت نہیں بنانا چاہتا کہ کسی چیز پہ غصہ آئے ہی نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی کے ریڈیٹر سے وہ تھرمو سٹیٹ نکال دیتے گرم ہی نہ ہو لمبے روڈ پہ جانا ہے رازا گار نہ ہو میں ہی آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں اس بندے کی ساری نیکی کے باوجود جس کی نیکی کا گواہ جبریل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لام یا ترفت ان قت پرورتگار اس نے پلک جھپکنے کے برابر کبھی تیری نافرمانی نہ نہیں اتنی الائنمنٹ درست تھی اس کیا چار شیٹ کے کی الزام کیا لگایا فرمایا اس کا تھرموسٹیٹ نکلا ہوا ہے کبھی اس کے چہرے کا رنگ سرخ نہیں ہوا میرا کانوٹ ٹوٹ دیکھ خود تو کر رہا تھا نک. اللہ نے انکار نہیں کیا کہ جبرائیل تمہیں نہیں پتا اس نے نہیں خود اس نے میری نافرمانی فرمانی پلک جمکنے کے برابر نہیں کی لیکن دوسرے کو کرتے دیکھ کبھی چہرہ سرخ نہیں لم تو نہ فی یقت میرے قانون کے ٹوٹنے پر کبھی اس کے چہرے کا رنگ مت گئی غصہ رہنا چاہیے جائز پہ آنا بھی چاہیے لالچ رہنی چاہیے لیکن اس کی ایک لمٹ لیکن لمٹ کو پار کر کے اسے شوہ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے لالچ رہے گی تو بندہ کام کرے گا نا. کام کرے گا تو امتحان ہوگا نا. لالچ ہوگی تو دفتر جائے گا دکان کھولے گا اب دکان کھولے گا تو امتحان ہوگا کہ نہیں ہوگا لالچ تو وہ مچھلی والا کانٹا ہے جو بندے کو مارکیٹ میں لاتا ہے اب بچے جوں جھو زیادہ ہوتے جاتے ہیں وہ کانٹے زیادہ لگتے چلے جاتے ہیں اب اس کا بھی کچھ کرنا ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہے دکان بڑی کرو فلاں کرو ڈھی کرو بزنس زیادہ کرو کانٹے اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولادکم کم بخلا تمہاری اولاد تمہارا جو ہے وہ بخل ہے پیسہ وہ تو میں نہیں نکالنے دیتی ان کا فیوچر ان کا مستقبل ان کے لیے کرنا وہ ماہ اور تمہارے غم کا انسٹرومنٹ تمہاری اولاد ہے تم اپنے لیے نہیں ان کے لیے تمہاری نیند اڑی رہتی وہ مجھ تک اور تمہاری بزدلی تمہاری اولاد ہے تم چاہتے ہو کہ یہ کرو لیکن کہتے ہو میں مر گیا تو پیچھے میرے بچوں کا کیا ہو اختیار کو استعمال کرو اور ان تمام انسانی کمزوریوں کے رہتے ہوئے کرو یہ ختم ہو گئی تمہارا اجر ختم ہو جائے گا تم تو جبراہیل بن جاؤ گے تمہیں کیوں پیدا کیا یہ کمزوریاں رکھ کے پیدا کیا. ان میں تمہارا امتحان ہے میں نے مثال دی تھی کہ ایک ہوتی ہے وہ رکاوٹوں والی دوڑ ہوتی ہے گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا بندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے دوڑتے ہوئے اس کے اوپر سے اچھل کے جانا پڑتا وہ رکاوٹیں اس دوڑ کا حصہ ہیں ان کے اوپر سے کوئی جائے گا تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا اگر کوئی ساتھ سے ہو کے گزر جائے تو وہ ریس سے باہر ہو جائے گا میں توڑا. اس نے قانون توڑا اسی لیے فرمایا ان نکاح منسفہ من راغ با ان سنتیفہ رہی نکاح میری سنچ ہے اس فیلڈ میں گھسو لگوٹ کسو آؤ میدان بچیاں میری طرح بیاہ کے دکھاؤ اور بچہ مرے تو میری طرح کا ایکشن دے کے دکھاؤ یہ ہے دور جو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا بائی پاس کرنے کی کوشش کرے گا بار بار سے جانے کی کوشش کرے گا فلئی منی وہ میری امت میں سے نہیں ہے اسی میں تو ہے امتحان یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکسی چلانا چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ دیں کہتے ٹیکسی چلائیں تیرا امتحان وہاں ہو رہا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی جہاں ہے اس کی جنت کا راستہ وہاں سے جاتا کسان کا کھیت سے جاتا ہے دکاندار کا دکان سے جاتا ہے پائلٹ کا اس کے جہاز سے جاتا ہے ٹیکسی والے کا ٹیکسی سے جاتا ہے مولوی صاحب کا مسلے سے جاتا ہے جو جہاں کھڑا اس کا امتحان وہاں ہو رہا ہے اور اس کا اپنا امتحان وہ وہی جانتا ہے وہ کس امتحان میں مبتلا اب یہ جو جذبات ہیں آواتش جسے کہتے ہیں پیشن یہ ہمارے اس حیوانی بدن کا لازمہ یہ جو بائیولوجیکل بدن ہے ہمارا جو مٹی سے بنا اور مٹی میں رہے گا مینہا خلقناکم ہم نے تمہیں اس سے بنا یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ دو اور ہم اس میں تم کو دوبارہ لوٹا دیں گے یہ امانت مٹی کی امانت مٹی کے حوالے کر دیں گے وہ مینہا نخرے جو نخرا اور ایک دفعہ پھر ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے یہ بدن نے بننا ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی رو ہوگی رو ہوگی لیکن رب کہتا ہوں مینا نخرے جو کم تارا نخرا ہم تمہیں پھر اسی میں نکالیں تو اس میں آپ نے رکھا کیا تھا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ ہاٹ پاٹ میں گوبھی بند کر کے رکھے اور کہے کہ میں ہفتے بعد کھولوں گا تو اندر گوشت بنا ہوا ہوگا مٹی کو آپ نے دیا کیا تھا بدن تو وہاں سے نکلے گا کیا بدن روح تو نہیں رکھی آپ نے روح کی اپنی جگہ جہاں سے آئی تھی انا لا ان لائی راجی ان پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی وہ ایزن وس و, و زبے اور جب ان کو جوڑا جائے گا وہ وہاں سے لی جائے گی یہ جہاں سے لیا جائے گا اور دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ جتنے بھی آوات ہیں یہ ہر حیوان کے ساتھ لگے ہوئے وہ صاحب نے دیکھا بیرو بکری کو نہیں آتا ایک دوسرے کو کتنا مارتی کتے بلیوں کو نہیں آتا چھوڑے لا دیتے ہیں ایک دوسرے کے مارنا محبت چاٹتی یا زبان گائے اپنے بچے کو بکری اپنے بچے اور جنس ساری ساری رات پیرے پہ کھڑے رہتے ان کے اندر بھی ڈھیر ساری یہی ہے جوڑنے کی خصلت دفن کر دینا بلیاں کتے اسی طریقے سے اور جو ریچ ہیں گلہریاں ہیں وہ گرمیوں میں اکٹھا کرتی ہیں تاکہ سردیوں میں کھائیں گے بیٹھ کے وہی ہیں جو ہر حیوان کے ساتھ لگی ہوئی ہم پھر انسان کیوں جتنی بھی ہمارے آؤٹ پٹس ہیں وہ تو ساری ساری ہیں اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس عقل ہے جو مخاطب ہے رہی کی یہ بات یاد رکھیے شریعت عقل کو بائی پاس نہیں کرتی افلاط عقلون افلات تو سے رون قرآن کا تو دیکھو سوچو فکر کرو عقل کو بائی پاس نہیں کرتا عقل تو اس کی مخاطب ہے عقل تو وہ چراغ ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے اسے گرا دیا اسے چھوڑ دیا تو کہیں سے بھی شیطان تیرا پکڑ لے دیکھیے ان چیزوں کو پر تفکر کر کے ہم رب تک پہنچتے ہیں پانی گائے بھی پیتی ہے ہم بھی پیتے فرمایا اندر کافا بنائی نہ وزین نہ ہا وہالا من فروج والر کا مدد نہ واس یا وہ امبت نہ فیا من کلے تب سے رتنہ لے آب جو ہم تک آنا چاہتا ہے یہ ہم نے نشانیاں بکھیری ہوئی و نسلام مبارکت نا بھی جنات حسید نخلا باس کا طلحہ نوید رض کا لل ابادی بلدتمئی الخروج اسی طرح تم نکلو گے انیا محل محتا جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا تم اس کا دیکھتے نہیں ہو ایکسپیرمنٹ تمہارے سامنے نہیں اقل مخاطب شریعت اقبال نے اس کو کہا ہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں سانس نکلتی ہے سارے دیکھتے تو تو گائے بھینس کی بھی نکلتی ہے اس کی ہم سے زیادہ کیپیسٹی تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے کیوں تیرا دم گرمیے ہے نہیں تیرے دم سے محفل گرم کوئی نہیں ہوتی ایک بندہ پوری دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے سب کچھ لاؤ لسکر سارے بیڑے لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہے اندر دل کے نہیں ہے کیا سکون ہے کیا اطمینان ہے اسے جیسے پتا نہیں اتنا کوئی اس کے پیچھے لگا ہو اس کے لیے سیٹلائٹ اسپیشل اس کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں اس کے لیے جدید ترین بم ایجاد کی جا رہے ہیں تقریباً دو ہفتے پہلے کیوز کے لیے غاروں کے لیے ایک بندہ ہے یار ہم بھی بندے ہیں دو ٹانگیں اس کے دو ہماری دو ہاتھ اس کے دو ہاتھ ہمارے وزن میں ہم میں سے بہت سو سے وہ کم ہوگا کیا بات ہے اس کے اندر تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں یہ چراغے رہا ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے ہماری یہ قبلہ نما ہے قبلہ نہیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہے لیکن تم اسی کو خدا بنا کے بیٹھ گئی اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے جذبات کی موجودگی میں شریعت کے مطابق ری ایکٹ کرنا گس ہے ایک آدمی سے آپ آفس میں کام کرتے ہیں کلیریکل اسٹاف میں ہیں، آپ کو کسی سے نیچے جو آپریشنل اسٹاف ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی کسی کے ساتھ عداوت ہے آپ چاہتے اس کی دہاڑی کٹ جائے باس اوپر سے کہتا ہے اس کو پروموشن دے دیں اب آپ کس طرح ریئیکٹ کریں آپ نے تو اس کا لیٹر جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے پروموشن والا اس کی دہاڑی نہیں کاٹ سکتے کیوں اوپر والا کہہ رہا ہے کہ اس کو پروموشن دے یہ ہے کہ جذبات تمہارے تمہارے اندر رہے اپنے سے اوپر والے کی بات آنکھیں تمہاری تمہارے پاس ہیں لیکن کل المومنین یغدو من یغینہ میں ایک ڈھکن بھی بنایا اس کا اس نے شٹر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا تیرے ہاتھ میں رکھا اور نبی سے کہا کہ ان کو کہو کہ آنکھ بند کر لے گا میں نے آنکھ بنائی ہے تو کوئی مینڈک کی طرح کوئی نہیں بنا کہ جس کے اوپر یا مچھلی کی طرح جس کے اوپر ڈکن کوئی نہ ہو ہماری آنکھ کا شٹر ہے یہ سارے نیچی کر لو نے گا دھیمی کر لو ڈھیمی کر لو اب ان اواطف کو ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت ہے یہ انسانی ضرورت انسان کو انسان بناتی ہے اور جو اس سے کام نہیں لیتا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کا کل انام دے آر جسٹ کیٹل مجا گاون لاہون قلوب و لائف کا ہونا بہا دل ہیں تفقوں سے خالی ہیں آزان و لائس ہونا بےحا کان ہیں سنتے نہیں آئن لائب سے بہا آنکھیں ہیں بصیرت اندر کوئی نہیں اولا کا کل انعام بل ہوم یہ ان سے بھی گئے گزرے ان کو تو دی نہیں گیت اب جب انسان اپنے جذبات کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا اس کے پاؤں اس کے ہاتھ اس کی زبان اس کے کان اس کی آنکھ اللہ کے احکامات کی تابع ہو جاتی تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ کیوں چلتا جو میری مرضی سے یہ اس کی آنکھ نہیں ہے یہ میری آنکھ حدیث سے سی ہے کہ جب بندہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ اس کی نہیں رہتی پھر میری ہو جاتی پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ پھر میرے قانون کے مطابق ہوتی ہے اس کا ہاتھ رب کا ہاتھ کہتے لمبے ہاتھ قانون دے تو قانون کے کوئی ہاتھ کسی نے دیکھے وہ جگ یہ پولیس ہی ہوتی ہے نا قانون کے ہاتھ تیرا ہاتھ جب رب کے قانون کے مطابق اٹھے گا تو وہ تیرا ہاتھ نہیں پھر وہ لمبے ہاتھ قانون پھر وہ قانون کا ہاتھ پھر وہ اللہ کا ہاتھ اسلام کا ہاتھ میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں اب شریعتیں جو آئی ہیں یہ ارتقا کے ساتھ ساتھ آئی جب بات قوموں کی تھی تو جو قانون آئے ہیں وہ قوموں سے متعلق آئے پہلے رسول قوموں میں آتے تھے یعنی ایک گاؤں میں ایک قوم بستی ہے تو دوسرے گاؤں میں دوسری قوم بستی ہے تو اس بستی میں اپنا رسول ہے اور اس بستی میں اپنا رسول نہ یہ وہاں جا سکتا نہ وہ یہاں آ کے کام کر سکتا حضرت لط السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب قریب کی بستیوں میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی نظر آتی جب فرشتے آئے ہیں تو ان کے گھر سے ہوتے ہوئے عذاب دینے گئے ہیں کال افما ختم کما یو المرسلون کالوئنا اور سلنا علاقوں میں مجرمین لینی تو جاتے جاتے ان کو بیٹے کی بشارت دے گئے انہوں نے بچڑا شچرا طال کے رکھا مگر کھایا نہیں انہوں نے تو حضرت لوط علیہ السلام پہ کتنا کرائسس گزرا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بستی میں نہیں گئے کہ یار میں ذرا جا کے سمجھاتا ہوں میں اچھی تقریر کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ لے جاتے نا مولوی کو اپنے گاؤں میں جی لے جاتے مولوی کو جی دو اپنے اس طرح نہیں علیہ السلام آئے کہ آپ آئیے چچا جان آپ ذرا اچھی تقریر کر لیتے ہیں آپ خلیل اللہ ہے تو آپ میری قوم کو سمجھائیے نہیں یہ آپ کا امتحان ہے اپنی قوم میں تبلیغ کرنا یہ امتحان ہوتا رسول کا فائنانہ آ نہیں ہے رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا جو ان پر بوجھ رکھا گیا ایسے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے یہ بوجھ ہے آپ دوسرے سے مدد نہیں لے سکتے ایک بوجھ اٹھوائے گا آپ نے دیکھا ویٹ لفٹنگ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں ایک پہلوان اٹھاتا ہے تو کبھی وہ دوسرے کو کہے ذرا بھائی صاحب ہاتھ پوانا ذرا تو وہ اگر اٹھا بھی لے تو جیت جائے گا فول ہو گئے لوت علا اسلام پر اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور سدھارنا ان کے ذمہ تھا کبھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں کہا کہ ہاتھ پوانا ذرا پانچ پانچ سو نبی رہا ہے اب جب زمانے نے ترقی کی اسلام کبھی بھی اس ترقی کا نہ مخالف ہے نہ اس کا رستہ روکتا ہے اسلام تو اس کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا اتنے بڑے بڑے ابشہر مت بناؤ یہ پکی سڑکیں مت بناؤ یہ عمارتیں اتنی مت بناؤ کو روکتا نہیں تو مسائل کا حل پیش کرتا جنہیں کہتا جہاز مت بناؤ یہ بتاتا جہاز میں نماز کیسے پڑھو تو اسلام رستہ نہیں روکتا جون جون ترقی ہوتی رہی وہ قوم اب بھی ہمارے یہاں ایک قوم ایک گاؤں میں رہتی ہے دوسری قوم دوسرے پھر یہ کہ وہ بڑھتے بڑھتے بڑے شہروں میں تبدیل ہوئے پھر اسٹیٹ کیا تک جب اسلام آیا تو انسانیت نے جو ترقی کرنی تھی بحث ایز اجتماعی زندگی جو ان کی سوشل لائف تھی وہ ہو گئی تھی اسٹیٹیں بنی ہوئی تھی اس وقت سپر پاورس تھیں اس کے بعد تو یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ انہی پرانی بوتلوں میں نئی بوتلوں میں پرانی شراب کہہ لیں یا پرانی بوتلوں میں نئی شراب کہہ لیں ہے اس سے زیادہ ترقی انسان نے اجتماعی طور پر نہیں کی کمیونکشن کی وجہ سے آپ ایک گلوبل ولیج بن گئے ایک سیکنڈ میں بات یہاں سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے اور ایک جگہ کے حالات ایک سیکنڈ میں دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں جب وہ گرنے والے گر رہے تھے کسی نے کہا تھا کہ کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی تو آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ نہیں لطف اندوز ہو رہے تھے جب ان کا اقتصادی ٹائٹینک ڈوبا تماشا ہم دیکھ رہے تھے گلوبل ولیج اس طرح تو گاؤں میں بھی نہیں ہوتا. یہاں بھی گاڑی کا حاصل ہوتا تو اتنے قریب امیشورتا بھی نہیں جانے دیتا بگا دیتا مارک یلا جتنے کلوز آپ نے بیٹھ کے دیکھا کہاں ہو رہا تھا اس لحاظ سے گلوبل ویلج بنی باقی اب جب یہ قومیں اور قبیلے تو قوانین بھی انہیں کے مطابق آئے اسلام نظام اللہ کا ہی ہے ہمیشہ سے اس کا نام اسلام ہی رہا ہے اس کا کبھی بھی ان دینا اللہ دلہ شروع سے السلام سے لے کر رہے انا کنہ من قبل مسلمین و آنا المسلمین یہ سارے رسول کہتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان کال اسلم رب العالمین نام اس کا اسلام رہا جس نے اس کا دوسرا نام رکھا وہ باہر نکل گیا لہذا اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا یو اللہ آدو اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو ہم نے تو تمہیں مسلمان بنایا تھا تم بن گئے ہو یہودی وہ من اللہ زینا کالو انہ اور ان سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی ہم نے تو انہیں مسلمان بنایا تھا انہوں نے کہا جی ہم نسارا ٹھیک تم نصارہ ہو ہم مسلمان کوئی نئے بنا لیں گے ٹھیک ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار کوئی یہودی بن گیا کوئی نسارا بن گیا وہ مسلمان واجال امت مسلم تلک وہ امت مسلمہ مبروس فرما و داس آپ دیکھتے ہیں بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے دو مہینے کا چار مہینے کا اس کے کپڑے بھی ہوتے ہیں اس کی جوتی بھی ہوتی اس کی ٹوپی بھی ہوتی اس کو پہناتے پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر جوتی بھی ہوتی ہے کپڑے بھی ہوتے ہیں نیپی بھی ہوتی ہے پائجامہ بھی ہوتا ہے اس کا ٹوپی شوپی بھی ہوتی ہے سردیوں میں پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے دو سال کا ہوتا ہے چار سال کا ہوتا ہے دس سال کا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں وہی ہیں. جوتے بھی ہیں پجامہ بھی ہے شرٹ بھی ہے کو ٹوپی بھی ہے بستر بھی ہے لیکن وہ سب کچھ سٹینڈرڈ نہیں ہے وہ دو مہینے کے بعد بدلی ہو جاتا ہے سال کے بعد بدلی ہو جاتا ہے گریڈ فور کے جوتے گریڈ فائیو میں پورے نہیں آتے گریڈ فور کی شرٹ گریڈ فائیو میں نہیں پوری آتی نام اس کا بھی شرٹ ہی ابھی تک شرط اسی بندے کی ہے لیکن کبھی بھی گریڈ فائیو کا بچہ اپنی وہ پینٹ نہیں پہن سکتا جو گریڈ ٹو میں اس نے پہنی تھی اسی کی جوتے بھی اسی کے نہیں پہن سکتا تا اور اس کو ہمارے دکاندار ایکسپلوئڈ بھی کرتے جوتی لمبی ہو تو کہتے ہیں جی پیر بڑھے گا بچہ ہے نا پیر بڑھے گا پوری آ جائے گی تب تک اور جوتی دو مہینے نہیں نکالتی پاکستان کی امید لگا دیتے ہیں اب ابھی تین سال چلے گی بچے کا پیر بڑا ہوگا دو میں مہینے میں بچہ اس کو گھیٹتا رہتا ابو کے سائز کی ہوتی ہے اور گھیٹتا رہتا ہے جاتیوں کو اس طریقے سے یہ داؤ لگاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تب تک اور اگر چھوٹی ہو تو کیا کہتے ہیں جوتی بڑی ہنگے گی تھوڑی کیا یہ اسی طرح ہوتا ہے کپڑے بدلی ہوتے رہتے ہیں بندہ بڑا ہوتا رہتا ہے کپڑے اس کے چینج ہوتے رہتے جوتے اس کے چینج وہ سٹینڈرڈ سائز کو پہنچ جاتا ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے جوتے وہ مجھے چھوٹے ہو جائیں گے تو نہیں اب میرا سٹینڈرڈ سائز آپ میرے بڑے چھوٹے ہونے کے کوئی امکانات نہیں ٹھیک ہے جی وہ جوتے بھی ہوتے ہیں کپڑے بھی ہوتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ سائز نہیں ہوتا وہ انسانیت سٹینڈرڈ سائز کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب اس کے بوٹ بھی اب اس کا پاجامہ بھی اب اس کی شرٹ بھی اب اس کے نمازیں بھی اب اس کے روزے بھی اب اس کی زکات بھی اب سٹینڈرڈ سائز ہے اینڈ دیر وڈ بی نو چینجنگ انٹھ اب وہ سٹینڈرڈ سائز ہے لہذا نعمت کا اظہار کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ال یوم اکمل تکم دین اب یہ سٹینڈرڈ سائز کا دین ہے اب انسانیت یہ کہہ کہ نہیں قیامت تک ہم بڑے ہوتے جائیں گے دین چھوٹا ہوتا جائے گا یہ ہمیں پورا نہیں آئے گا اس کے لیے ہمیں اور قانون بنانے پڑیں گے کوئی اور مذہب لانا پڑے گا کوئی اور ورڈ آرڈر لانا پڑے گا تو دونوں میں سے کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہوا من من اللہ قیلا اللہ سے سچا بات میں کوئی بھی نہیں یہ جھوٹ بولتے جب رب کہتا ہے میں نے سٹینڈرڈ بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے یہ تمہیں کافی ہے الم اکمل تو لکم دی تمہاری ڈی ٹو ڈے لائف کے لیے احکامات کی کتاب مینوئل مکمل ہو گیا ہے وہ عَلَيْكُمْ تو اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے تمہارے یہ آخری قسط تھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت شریعت جو ان حیوان کو انسان بناتی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ نیرا حیوان ہے پھر یہ انتقاجوں کو حیوان کی طرح پورا کرے گا کیا خیال آپ کا گائے بھینس جو ہوتی ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہوتی کوئی رشتہ نہ آتا وہ جو ان کی پیدا ہوتے کوئی بہن بھائی والا رشتہ ہوتا ہے ان میں دو تین سال کے بعد اسی ماں کو اسی بچے سے نہیں آپ جفت کرواتے ہیں بہن اس کی نہیں ہوتی اگر یہ رشتے ناطے اور یہ رشتے ناطے کس نے بنائے جو کہتے ہیں میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں ان سیکولر سے پوچھتا تو کہ جو لا دین ہے حالانکہ دین ان کا بھی ہے عقیدے کے بغیر کوئی انسان بھی نہیں ہے جو کہتا ہے اللہ ہے اس کا بھی عقیدہ جو کہتے اللہ نہیں ہے اس کا بھی عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں <تصفح> میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مولوی مسجد میں رہے اور وہ چرچ میں رہے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کس لیبارٹری کے کس قانون کے تحت ماں اور بیٹے کے رشتے میں تحریم کریں گے اور بہن اور بھائی کے رشتے میں تحریم کریں آپ کی لیبارٹری کیا کہتی سب سے سیف یہ نہیں کہ گھر کی چیز ہو نہ ایچ آئی وی کا کوئی خطرہ ہو اس کی آتے بھی پتہ ہیں بہن کو پتا ہے بھائی کی پسند کیا بھائی کو ہے بہن کیا کھاتی ہے کس قسم کے کپڑے پہنتی ہے باہر جانے کے اس کے کیا ہیں آپ کی عقل اور آپ کی سائنس کے مطابق تو بہن گھر میں اچھی لگتی ہے بجائے اس کے کہ وہ لڑکی گھر میں لے آؤ جس کا پتہ ہی کون آگے پیچھے کو اس کی آداب کا کوئی پتا نہیں ہے پھر دو سال دو سال بعد طلاق ہو جانی ہے. یہ کس نے آرام کیا ہے شریعت میں آدھی کو تم مانتے ہو جار بچ کیوں نہیں اپنی بیٹی سے شادی کرتا مانتا ہے شریعت کو کہ نہیں مانتا آدھی کو مانتا آدھی کو نہیں مانتا کہتا ہے یہ جو ہماری فائنینشیل اور یہ جو ہماری گورننگ سسٹم ہے اس کے ساتھ تو مولوی بحث نہ کرے جو کرے گا ہم اس کو طالبان بنا دیں گے باقی یہ شادی بیاہ کے چل سکتے ہیں اس لیے کسی ہمارا رستہ کوئی نہیں روکتا اور قرآن کہتا ہے فتح منون نون باز و تک قرون بے باز تم بعض قانونوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے کتاب کس کو کہتے شریعت میں کتاب کہتے ہیں قانون کو کوتبہ علیکم کو روزے تم پر فرض کیے گئے کوتبہ علیکم کو قصاص تمہارے اوپر فرض کیا گیا الکتاب کتاب اللہ علیہ کم سورج نسا پانچواں پارا شروع ہوتا ہے ولمختنا من النساء نسا اللہ مام کا ایمان تو آگے چل کے کیا فرمائے کتاب اللہ علیہ یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے دین میں آفات فرونہ بے باد کچھ قانونوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے تو جن کو تم نے مانا ہے ان کو بھی چونکہ اپنی مرضی کا سمجھ کے مانا لازا خدا کے وہ بھی تم نے نہیں مانا آفات میں نون ابادل کتاب و تک فرونہ بے باد فاما جزا میل و ظال کا من کو ملا خزیم فی الحال پھر تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں سوائے رسوائی کے اور ہے کیا رب کو تم ناراض کر بیٹھے ان کا گزارا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے نکال کے کوریڈور میں کھڑا کیا ہوا ہے اور جوتے تو تم کو پڑھیں گے جو تم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو جو مسلمان کہلاتے ہو رسوائی تو ہمیں ملے گی اور ہم رسوا ہو رہے ہیں لمبی کاروں سے عزت نہیں ملتی لمبی بلڈنگوں سے بھی عزت نہیں ملتی عزت کسی اور چیز کا نام ہے وکار کسی اور چیز کا نام وہ تو چار پیسے آتے ہے نا مراسی کے پاس تو سب سے پہلے سونے کا دان لگواتا ہے جوتا وہ لیتا جو چاں کرتا تاکہ کلو کلومیٹر دور سے پتا چلے بھائی کسی نے نیا جوتا لیا اور وہ آ رہا ہے اور میرونی کلر کی جیکٹ لے گا جناب علی جو دس ہزار آدمیوں میں بھی, بھی پتا چلے گا کہ فلان صاحب ہے یہ ہماری جو عزت ہے آج کی یہ مراشیوں والی عزت کرنش بنا لی ہم نے بلڈنگیں بنا لی شیشے والی ہم نے اور ہم نے سمجھا دنیا کی نگاہوں میں ہماری عزت ہے جی تو انسان پر سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ اسلام ہے شریعت ہمیں اس کی قدر کوئی نہیں ہے فرمایا و اتمم تو نعمت میں نے اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا ہے اب اور نہ کوئی دین آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا نہ اب کوئی اور نعمت آئے گی یہ نعمتیں کبراہ تھی اور آخری قسط تھی مکمل ہو گئی وہ رضی تو ال اسلام دینا اور میں نے سلیکٹ کیا ہے میں نے چنا ہے میں نے اپنی پسند تمہارے سامنے رکھی ہے ال اسلام تمہارے لیے میں نے پسند کیا آپ کو پتا ہے جب ماں لے کے آتی ہے بچے کے لیے چیزیں تو اپنی پسند کی لے کے آتی ہے وہ تصور میں بچے کو دکان پر ہی پہنا کے دیکھ لیتی ہے یہ میرے بچے کو اچھا لگے کتنا پیار ہے تم اگر چنتے تو پتہ نہیں کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں کیا, کیا خرابیاں ہوتی ہم تو یہ آئین بناتے ہیں نا کتنے بندے بیٹھ کے بناتے ہیں کتنی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں کتنا بحث مباسا ہوتا ہے اور ابھی اس کے دستخطوں کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوتی ہم اس میں چینجز کرنا شروع کرتے ہیں. یہ چھ ترمیم یہ سات پھر آٹھویں ترمیم بڑی مشہور ہوتی رہی اس کے بعد وہ تیرہویں ترمیم نے تو بیڑے گرہ کر کے رکھ دیا یہ ترمیمیں کرنا شروع کر دیتے اگر تمہارے لیے اللہ کہتا تم چن لو نہیں رضی تو لاکوم اسلامت اس نے چنا ہے تمہارے پسند کیا اس نے کس کے لیے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے ورضی تو لاکم میں نے پسند کیا تمہارے لیے کیا اسلام اسلام کو کیا بحثیت دین مذہب نہیں یہ دین اور دین سے مراد ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل جب آپ ریورس پارکنگ کرتے ہیں تو اس کے جو قوانین ہیں آپ ان کو فالو کریں گے تو ریورس پارکنگ پاس ہو گیا جب آپ محکوم ہیں عوام ہیں تو جو وہاں آپ کی ذمہ داری وہ کریں گے تو پاس ہوں گے اور اگر حاکم ہیں تو وہاں جو آپ کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کا میاں یہ نام تھے کبرا ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اس کے بغیر انسان اولا کا کلن جو اپنی پسند پہ چلتا ہے اور آپ کی پسند پہ نہیں چلتا ان کو حیوان کا متحا الا نبی آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا کہتا ہے لا لہ لہ لا لیکن نہیں وہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ عنا جب بازار جاتا ہے تو وہاں کیا کہتا ہے لا الحا اللہ عنا میری مرضی تلے. میری بیوی ہے میرا حکم چلے گا میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ جی بحثیت ہے بیوی اسے مجھے راضی کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ پردہ اتار دو میری بات نہیں مان تم اس کے شور ہو اس کے خدا نہیں اس کا ایک خدا بھی ہے اور تم تب اس کے شور ہو اگر اس خدا کے قانون کے مطابق چلو گے تو خود ہی جا کے اس کے ابا کے گھر سے کیوں نہیں لے آئے تھے وہ کل کیوں پڑھائے کسی نہیں جہاں وہ قبول کیوں ہوا وہ حکمیر کیوں ہوا وہاں تم کسی کے قانون کے تابع تھے یا نہیں جس اللہ نے وہ تمہیں دی ہے نا وکان اللہ علیہم رقیبہ اس اللہ نے تمہاری نگرانی بھی رکھی ہوئی ہے تم اس کے مطابق چلتے ہو کہ نہیں چلتے اس کے نام پر لے کر آئے تھے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب تک یہاں تو ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ ہم پر انہیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں مولوی صاحب کی تسلی نہیں ہوتی جب تک سارے کلمے اور ایمان کی سفتیں نہ سن لیں ابھی جب رکھا گیا تھا تو اصل میں قادیانیوں کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ مولوی یہ قیامت کے دن یہ کہہ سکے کہ اللہ میرے سامنے تو اس نے کلمہ پڑھا تھا اور یہ صرف سنائی تھی ایمان کی تجدید کی اگر پہلے بھی کافر بھی تھا تو مولوی اس کا وہاں رینیول کر کے تو اپنی تسلی کر کے آ جاتا تھا کہ میرے سامنے تو وہ مسلمان ہو گیا تھا یہ اس لیے تھا ورنہ وہ خطبہ ہی نکاح ہے ہے جا وہ قبول تو جو جس جگہ ہے اس کے بارے میں اگر تم باپ ہو تو اولاد سے متعلق جو تمہاری ذمہ داری ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر تم اولاد ہو تو باپ کی طرف جو تمہارے فرائض بنتے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا شور سے بیوی کے بیوی کو شور کے بارے میں یہ دو طرفہ معاملہ ہے اب شریعت تھے کبرا اگر اسے چھوڑ دیا جائے یا اس کو پارشل کر دیا جائے آپ دیکھیں یہ قانون ہے میں گال پر پچھلے درس میں پیر والے درس میں میں نے ارج کیا تھا کہ قانون کی ایک شک ہے. کہ آپ جج کے یا تو پورے فیصلے کو مانیں گے یا آپ جج کے پورے فیصلے کو نہیں مانیں گے جو حضرات قانون کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ جج کے فیصلے کے خلاف پارشل اپیل نہیں کر سکتے کہ جی میں اس حصے کو تو مانتا ہوں اور اس حصے کے خلاف اپیل کر رہا ہوں نہیں تو میں پورے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہوں یہ دنیا کے قانون کا حصہ ہے تم رب کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو آدھا مانتے ہو آدھا نہیں مانتے وہ قانون بنانے والا نہیں ہے وہ حاکم نہیں ہے علیہ صلی بحکمل الحاکمین وہ حاکموں کا حاکم حاک ماں قدر قدرے تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر تم اسے حاکم سمجھتے ہی نہیں ہو تم تو سمجھتے ہو جیسے ہماری ایڈوائزری کونسل بنی ہوئی ہوتی ہے نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل وہ الکھ کے بھیج دیتی ہے ایسا ہونا چاہیے ہو نہ ہو اس کا دردے سر نہیں آگے وہ نیچے رکھ کے بیٹھ تم سمجھتے ہو یہ اللہ کے حکم نہیں ہیں اللہ کے مشورے ہیں پلیز تم ایسا کر لو آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں اس لیے کہ ڈیفیکٹر جو انچارج ہے وہ تو آپ ہیں نا اس کو کہا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنا الہ بنا لیا رب کی کمانڈ پہ نہیں چلتا رب کی کمانڈ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو چل جاتی ہے اس کی مرضی کو اگر وہ انٹرڈکٹ کرتی ہے اگر وہ اس کی کنٹراڈکٹ کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہے تو اس وقت سامنے دو چیزیں آ جاتی ہیں یا رب کی مرضی چلے گی یا تمہاری مرضی چلے گی اور اکثر بیشتر ہم اپنی مرضی چلاتے رب کی مرضی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس وقت اللہ کی قسم ہمارا اللہ ہم خود ہوتے رب نہیں ہوتے اس وقت اگر وہ مر گیا فلئی صلاح الہ اللہ نفس سوائے اس کے اپنے نفس کو اس کا کوئی علا نہیں کیا فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی زنی یزنی وہ ہوا مومن کوئی زانی جب جنا کر رہا ہوتا تو وہ مؤمن نہیں ہوتا ولا یسرے کو سارے کو ہی مؤمن اور کوئی چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو مؤمن نہیں ہو ولا یشر بول شار وہ نہ اور نہ کوئی شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومین ہوتا کوئی علا ہی نہیں نا ہوتا کمانڈ ہی کوئی نہیں راتا ٹوٹا ہوا ہے خود سے کمانڈ لے رہا ہے اور جس سے کمانڈ لے رہا ہے وہ اس کا الہ ہے اسی لیے کہا گیا کہ حالات کو مت اپنا الہ بناؤ حالات کو مت اپنا الہ بناؤ جس طرف حالات نے تمہیں پش کر دیا تو مدری چل پڑے تم حیوان نہیں ہو بھائی تم انسان ہو تمہارے اندر ایک عقل ہے اور اس کو کہیں سے کمانڈ ملی ہے اس کے مطابق چلو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو کچھ موٹیوز ہوتے ہیں جن کے تحت کرتا ہے حیوانات بلا موٹو ہوتے ہیں ان کے بلا جذبات چلتے ہیں لیکن انسان کا کوئی ارادہ ہوتا اس میں یا آپ خوش ہوں گے یا آپ ناراض ہوں گے یا آپ کسی کو دے رہے ہوں گے یا آپ کسی سے لے رہے ہوں گے یہ چار ہی چیزیں فرمایا من آن اللہ جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا کسی کو ابلائج کرنے کے لیے نہیں دیا اپنی نفس کی خواہش کے لیے نہیں دیا اسی لیے اپنوں کو دینے میں ثواب اس لیے ہے برادری کو دینے میں ثواب اس لیے ہے صدقات کہ اپنوں سے کھڑا ہوا ہوا ہوتا ہے بندے کا ناراضگیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر باجے چڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر مقدمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ان تمام غصوں کو تمام جذبات کو ایک طرف رکھ کے کسی کو اس لیے دینا کہ اللہ نے کہا کہ مسکین کو دو ان صدقات للفقراء اور یہ فقیر ہے لازا اس کو دے دینا اپنے جب تکلیف میں ہوتے تو عام طور پہ آدمی ایزی فیل کرتا ہے سکون ملتا ہے ذرا رگڑا لگے سے بڑا فن خان بنا ہوا تھا نہیں من آتا للہ و لاہب آل للہ وبغاز للہ فقد اس تک ایمان تب اس کا ایمان مکمل ہو. تب مومن بنا ہے جب دے تو اگلے کو ضرورت مند سمجھ کے دے یہ نہ سمجھے کہ بعد میں یہ میرے برتن دھوئے گا یا اس نے میرے برتن دھونے یا فصل کٹوانے سے انکار کیا تو لہٰذا اس کو میں نہیں دوں گا ہر سال کھانا خراب کو زکات دیتا ہوں جب بھی بلاتا ہوں گندم کی کٹوائی پہ پھر بھی نہیں آتا لہٰذا آئندہ کھانا پینا بند دیتا یہ تو تو اپنے لیے دے رہا تیری زکاعت لگی کوئی نہیں اللہ کے لیے دیا ہے اللہ کے لیے روکا ہے. اللہ کے لیے غصہ کیا اللہ کے لیے محبت کیے فرمایا جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے میں دنیا کی حاجت کوئی نہیں ہوتی حدیث کے الفاظ ہیں ان کے اس ملنے میں دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ایک بندہ دبئی سے آتا ہے کسی بھائی کو ملنے کے لیے یہاں فرمایا جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے کیوں کا قادس ان کے ایمان کی تکمیل ہوگی تو انسان کو انسان شریعت نے بنایا ہے اگر شریعت نہیں ہے تو وہ حیوان ہے اور اسی لیے میں نام بھول گیا ہم صاحب کے ایک آرٹیکل لکھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم بہت ترقی کر گئے ہیں یورپ کا یہ ابھی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے آرٹیکل آیا تھا اس پر غالباً ترجمان اور میں اس کو نقل کیا گیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اب اگر ہم بحثیت انسان مر جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہم حیوانوں کا معاشرہ بن گئے برطانیہ کا آدمی نے مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے نہیں آپ اندازہ کریے حیوان ہے کہ نہیں اور کتا بھی وہ نہیں کرتا جو وہ کر رہے ہمیں ان کی گوری چمڑیاں دے کے ان کی کاریں ان کی بلڈنگیں دے کے اور ان, اور ان کے پاڑ دے کے اچھے لگتے ہیں وہ ہمارا قدر اللہ اکا قدرے تم نے قدر نہیں کی جو نعمت تمہیں اللہ نے دی ہوئی سب سے بڑی نعمت دین اسلام اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری زندگیوں میں بھی اور سننے والوں زندگیوں میں بھی. کا پور دلوقتي. میں تصویر میں غلطیاں نکالنا بڑا آسان ہے غلطی کو درست کرنا بڑا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے جس سے ملک بچ جائے مرنے میں تو رستے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نا چھت سے چھلانگ لگا دو چھت پکے کے ساتھ لٹک جاؤ بجلی کو ہاتھ لگا لو مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا لو مرنے کے سو رستے بچنے کا اگر کوئی راستہ آپ کو پتا ہے تو بتائیں مجھے سب نے یہی کہا کہ جی جو آپ نے سوچا جی آپ نے ملک کے حق میں بہتر سوچا ہے بڑا اچھا کیا آپ نے اب مسئلہ وہی ہے کہ اصول اصولی بنیاد پر نہ وہ حق رکھتا ہے کہ اسامہ کو طلب کرے نہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم افغانوں کو مجبور کریں کہ وہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیں یہ تو بات ہوئی اصول کی لیکن جب اگلا گن رکھ دے سینے پر تو پھر اصول والی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی پھر تو بٹوا نکال کے اس کے رکھنا پڑتا ہے اس کی جیب پہ وہ بدماش لوٹنے میں آیا ہوا ہے یہ صورتحال حال ہے اس میں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہمارے علماء باقاعدہ انٹرنیٹ پہ دعائیں دے رہے کہ جی یہ دعا پڑھیں جی یہ دعا پڑھیں جی یہ دعا پڑھیں جی. دعا یہ کریں کہ پروردگار اگر یہ آیا ہے تو بچ کے جائے نہیں جو حال روس کا کیا ہے نا اگر اس قوم کا زوال لکھنا ہے پروردگار تو یہ بھی پھر ہمارے ہی ہاتھ سے لکھ دے. اور یہ کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں حالت یہ ہے کہ ان کے یہاں اتنی جدید ترین مشینیں ہیں کہ بندہ جب جاتا ہے مشین میں تو باقاعدہ جو اس کی آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کنٹیکٹ لینز لگے ہوئے یہ اصلی رنگ ہے آنکھ. اتنی جدید ترین مشینیں ہوتے ہوئے ان کی ناک انہوں نے توڑ کے رکھ دی یعنی دنیا کو وہ لیڈ کر رہے تھے مالی طور پر اور ان کا مالی عزت کا جو نشان تھا مالی جھنڈا تھا وہ ٹریڈ سینٹر تھا وہ گر گیا فوجی طور پر دنیا کو کمانڈ کرتے تھے اور پینٹاگون پوری دنیا کا ہیڈ کوارٹر تھا پینٹاگون کی ناک رگڑی گئی یہ دو ان کی عزتیں گئیں معاشی معاشی بھی گئی فوجی بھی گئی جو تیارہ انہوں نے گرایا ہے پینسلوینیا میں وہ, وہ اس نے وائٹ ہاؤس کو ہٹ کرنا دنیا کو سیاسی طور پر یہ جو لیڈ کرتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کرتا ہے انہوں نے اس کا بھی بیڑا گرگ کرنا تھا لیکن اپنے ہاتھوں انہوں نے اس کو گرا دیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے سامنے میری دنیا لٹے گی اپنے ہاتھوں گرایا اس تو اگر اللہ تعالی نے یہ ان کو دن دکھائے تو پتہ نہیں اسے مروانے کے لیے اللہ تعالی لے دیکھے اگر وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اس نے کوئی طے کر لیا تو پروردگار تو قادر ہے ہوائیں تیرے اختیار میں ہیں اسباب تیرے اختیار میں ہیں تو ان کے میزائلوں کو آپس میں ٹکرا سکتا ہے تو ان کے جہازوں کو آپس میں ٹکرا سکتا ہے جیسے ایران میں کیا تھا کوئی اور پاگل اٹھ کے ان کے یہاں کسی ایٹمی ریئیکٹر پر بھی جہاز کو گرا سکتا ہے کوئی ایسی انہیں ڈال دے اس قوم کا زوال جو اب شروع ہو گیا یہ شروع ہو گیا ان کے اپنے اندر میں نے پہلے بحث کیا کہوٹیسٹنٹ اور کی اتنی دشمنی ہے کہ وہ کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہ ہمیں ایک نئی سول وار لڑنی پڑے گی جیسے ہم لڑے تھے ریڈ انڈین کے خلاف جب امریکہ پہ قبضہ کیا تھا بڑی بدماش قوم امریکن یعنی برطانیہ کے جو بھی چور ڈاکو بھاگ کے جاتا تھا تو جیسے ہمارے یہاں علاقہ غیر ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں یا کالا, اپنا کالا پانی ہوتا تھا جزائر انڈمان وہاں بھیجا کرتے تھے یہ انگریزوں کا کالا پانی تھا جس بدماش کو بھی وہ کرتے تھے نا ملک بدر تو وہاں بھیج دیا کرتے بڑے دور ہے وہ کہ پلٹ کے نہ آئے یہ دنیا کے چنے ہوئے حرامی آدمی ہیں وہاں گورے پوری کی پوری قوم وہاں کی امیگرینٹس ہیں سارے مہاجر ہیں وہاں کا وطنی کوئی نہیں ہے وطنی سارے ختم کر دی انہوں نے وہ وطنی ریڈ انڈین تھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اور سول وار کی ضرورت ہے ہمیں کیتھولکس کے خلاف اور یہ سیول وار ہوگی اور وہ لوگ جان دینے پر جگہ ٹموتی نے